اس کا جواب کیا ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ پرانی بات ہمارے ساتھ موجود ہے گاؤں میں لال بچہ رہتے انہوں نے کہہ رکھا تھا لوگوں سے کہ جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے وہ ہم سے آ کے پوچھ لیا ایک دن اس گاؤں میں کہیں سے ہاتھی نکلا ہاتھی پہلے پہل گاؤں میں آیا گاؤں والوں کی سمجھ میں بات نہ آئی کہ یہ ہے کیا انہوں نے کہا کہ اس میں مشکل کیا ہے چلیے چل کے ان سے پوچھتے ہیں وہ اس کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ چیز جو نکل کے یہاں سے ابھی ابھی گئی ہے یہ ہے کیا لال و صاحب یہ سن کے رو دیے وہ رونے لگ گئے تو اس کے ان کے ساتھ وہ بھی رونے لگ گئے ہمارے ساتھ تو ہوتے ہی یہ ہے نا نہ ہم اپنی ہنسی ہنستے ہیں نہ اپنا رونا روتے ہیں کسی کو ہنستا دیکھ لیتے ہیں تو ہنسنے لگ جاتے ہیں کسی کو روتا دیکھتے ہیں تو ماتم کرنے لگ جاتے ہیں رو رو کے بیٹھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب آپ روئے کیوں تھے کہنے لگے کہ میں اس لیے رویا تھا کہ آج تو یہ کیفیت ہے کہ جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تم میرے پاس آ جاتے ہو میں بتا دیتا ہوں بات حل ہو جاتی ہے میں سوچتا تھا کہ اگر کل کو میں نہ ہوا تو تم پھر کس کے پاس جاؤ گے اور کہاں سے یہ باتیں معلوم کرو گے وہ سن کے پھر رونے لگ جائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی کہ یہ بتائیے کہ یہ جو گیا ہے یہ کیا تھا کہنے لگے اس کا تو مجھے بھی علم نہیں ہے یہ جو کلچر والے ہیں نا نہیں یہ کلچر نہیں ہے کلچر ہے عزیز کا ان سے پوچھئے کہ کلچر کیا ہے کوئی نہیں بتا سکے کہ آزیزانے من روئیں گے یہ کہ جب ہم نہ ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں پہلے تو اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ کلچر کا جو تصور عام طور پر پیش کیا جاتا ہے اس کی روح سے اسلامی کلچر کوئی کیا نہیں پھر آپ کہہ دیں گے کہ لوگ لے جائے کہ ایک بات ہمارے پاس تھی وہ بھی چھین اس گئی اسلام زندگی کی مختلف اقدار اور غیر متبدل اصول دیتا ہے اور ان کی پابندی کو وہ اسلامی نہج زندگی قرار دیتا ہے ان اقدار اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ہر ملک کے باشندوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جس قسم کا رہن سہن جی چاہے اختیار کریں یہ اندازِ بدھ و مام مختلف ملک کے ممالک کے مسلمانوں کا مختلف ہو سکتا ہے اگر اس کا نام کلچر ہے تو اسے اسلامی کلچر نہیں کہا جا سکتا البتہ اگر یہ کہا جائے کہ جن فنون لطیفہ یا ادب وغیرہ میں آپ کی رعایت رکھنی جن فنون لطیفہ یا ادب وغیرہ میں اسلامی اقدار کی روح جھلکتی ہے تو انہیں اسلامی کلچر کا مذہب قرار دیا جائے گا تو اس قسم کا کلچر بحیت مجموعی آج دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں اسلامی اقدار کی روح اس بات حیات سیم گیسٹ ٹو لائف ہے اور یہ روح مذہب میں آ کر مفلوج بلکہ مطلوب ہو جاتی ہے لہذا جب تک اسلام پھر سے دین کی شکل اختیار نہیں کرتا اسلامی اقدار کی روح کی نمود نہیں ہو سکتی باقی رہے مہنجو ڈارو ہڑپا یا ٹیکسیلا وغیرہ تو اتفاق سے یہ علاقے پاکستان کی حدود کے اندر آ گئے ہیں ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں لہذا انہیں پاکستانی کلچر کا مظہر قرار دینا حقیقت کا منہ چڑھانا ہے تقسیم کے نتیجے میں اگر وہ بھارت کی حدود کے اندر چلے جاتے تو ان کا کلچر بھارتی کلچر قرار پا جاتا میں بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والوں کے انداز بد و ماند کو کلچر قرار دینا پھر کلچروں کے اس اختلاف کی بنیاد پر انہیں مختلف قومیتوں میں تقسیم کرنا اور پھر ہر قومیت کا الگ الگ وجود تسلیم کرانا پاکستان میں تشدد انتشار اختلاف اور برپا کرانے کی بہت بڑی گہری اور خطرناک سازش ہے جس کے پیچھے جذبہ محرکہ یہی ہے کہ اس مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں آپ اسلامی نقنا نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو طرز بد و مان تو ایک طرف وہ خون رنگ نسل زبان وطن کے اختلاف کی بنا پر بھی امت میں کسی قسم کی تفریق کی اجازت نہیں دیتا وہاں عشرت قطرہ دریا میں بنا ہو جانے کا نام ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے قرآن نے شعوب اور قبائل خاندانوں اور قبیلوں کو بھی وجہ تعارف قرار دیا تھا کیونکہ اس زمانے میں بالخصوص صحرا نشینوں کی زندگی میں باہمی تعارف کی کوئی اور علامت نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھنا یہ قبائلی اور خاندانی تعارف کہیں وجہ تکریم اور باعث تفریق نہ بن جائے اب اگر انہی علاقائی علامات اور ان کے انداز بد و مان کو کلچر کی اطلاع سے تعبیر کر کے امت میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ زمانہ قبل اسلام کے بتوں کو اثر نو حریم کعبہ میں لا کر بسانے کے مرادف ہوگا یاد رکھیے شب اللہ اللہ کا رنگ انفرادی یعنی طور پر اپنی ذات میں اور اجتماعی طور پر معاشرہ میں صفات خداوندی کی علاوہ حد بشریت نمود مسلمانوں کا کلچر ہوتا ہے اسلام ان کی قومیت ہوتی ہے تمام روح زمین ان کا وطن ہوتا ہے و ظال تبدیل القیم اس کے علاوہ ہر الہات اگر بہین اور دی تمام بولا اور اس اسلامی کلچر کی نمود بدر اور ہونین کے دیش کے ذروں میں مل سکتی ہے تکسیلا اور ہڑپا کے بھت قدوں میں نہیں مل سکتی ہے عزیزہ نے مانی یہ ہیں چند ایک مثالیں ان اصطلاحات کی جنہیں ہم مستقل اور متوا کر استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن جن کا متعین مفہوم اور عملی مقصود کسی کے سامنے نہیں نتیجہ اس کا وہی ذہنی انتشار اور عملی خلفشار ہے جس میں قوم اس بری طرح سے گرفتار ہے اور جو ہمیں دن بدن تباہی کے جہنم کی طرف کشاں کشان لیے جا رہی ہے ان اصطلاحات کے جو مفاہیم میں نے پیش کیے ہیں وہ ایسے واضح ہیں کہ ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں لیکن ان کے سمجھنے کے لیے ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ پہلے ذہن کو ان تصورات اور مفاہین سے خالی کر لیا جائے جو ہمارے ہاں متوارث چلے آتے ہیں کالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم نہیں رکھا تھا جب تک وہاں سے پہلے بتوں کو نکال کے باہر نہیں کر لیا تھا خدا بڑا غیور ہے وہ اپنے گھر میں نہیں آتا اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر میں کوئی اور بسا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کا عملی مقوم یہ ہے عزیزہ ہمارا لہذا ان قرآنی مفاہیم کے سمجھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے ذہن کو پہلے ان غیر اسلامی تصورات و مفاہیم سے پاک اور صاف کر دیجیے کہ جو ان قرآن کے تصورات اور مفاہین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دماغوں کے بت قدے کے اندر جاگزی ہو گئے ہیں علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں قرآن نے جو کہا تھا لاز مست ہوتا کہ قرآن سے اس شخص کو مس نہیں ہو سکتا کہ جس کا قلب و دماغ غیر قرآن تصورات سے پاک نہ ہو جائے پہلے اس کی تطہیر ہونی چاہیے اس کے بعد قرآن سے مس ہو سکتا ہے لازمست ہوا آپ دیکھنے آ جائیے اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ کھویا گیا جو مطلب افتاد و دو ملت میں کھویا گیا جو مطلب افتاد و دو ملت میں سمجھے گا نا تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراؤ جب تک بے رنگی ادراس کے بعد ان مفاہین کو سمجھا نہیں جائے گا وحدتیں فکر پیدا نہیں ہو سکے گی اور جب تک وحدتیں فکر پیدا نہیں ہوگی نہ امت میں وحدت پیدا ہو سکے گی اور نہ پاکستان میں تو ایک طرف مسلمانوں کی کسی ملک میں اسلامی مملکت کی تشکیل کا خواب شرمندہ تعبیر کو نہیں ہو سکے گا ولہ ہو سید و والسلام علیکم برابر محمد